ربین وسلات وسلام سید المرسلین اما بل من شیت رجیم بسم اللہ رحمٰ نر الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا الله وعلى اليك وصحبه يا حبيب الله وعلى الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله الصلاه والسلام عليك نبي الله وعلى اليك وصحبه يا نور الله سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ والی وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کی دیجیے مقصرت ہے محمد, اللہ علی محمد اللہ اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ روحانی علاج کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اس سلسلے میں ہم آڈیو ویڈیو سوالات کے جوابات اور مسائل کے حل میں قرآن آیات پر مشتمل دعائیں احادیث مبارکہ میں وارد دعائیں اقوال بزرگان دین اور تاویزات اطاریہ کی روشنی میں ان کا حل سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں قبل اس کے کہ آج کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور ریکارڈ سوالات کی طرف بڑھیں سیدی امیر اہل سنت دامت العالیہ نے اپنے مشہور قرآن صورتوں درودوں روحانی اور طبی علاجوں اور خوشبودار مدنی پھولوں کے دلچسپ مدنی گلدستے مدنی سورہ میں ایک بڑی پیاری بات تحریر فرمائی ہے علاج اور عملیات کے دلائل و شرائط پیج نمبر نو صفا نمبر نو سے یہ شروع ہوتا ہے مضمون اور اس کے صفحہ نمبر دس پر جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ سن لیتے ہیں فرمایا کی تاثیر کے لیے کم از کم تین شرائط کا پایا جانا ضروری ہے چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمت و رب العزت فتح رضویہ جلد تیس کے صفحہ پانچ سو اٹھاون پر فرماتے ہیں وظائف اعمال کے اثر کرنے میں تین شرائط ضروری ہیں اس کی مزید مکمل ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے ان تین شرائط, وہ تین شرائط کون سی ہیں نمبر ایک حسنے اعتقاد دل میں خدشہ نہ ہو کہ دیکھی اثر ہوتا یا نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالی کے کرم پر پورا بھروسہ ہو کہ ضرور اجابت یعنی قبول فرمائے گا حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی سے اس حال پر دعا کرو کہ تمہیں اجابت یعنی قبولیت کا یقین ہو دوسری بات دوسری شرط صبر و تحمل یہ دوسری شرط ہے اس کے ذیل میں لکھا دن گزرے تو گھبرائیں نہیں کہ اتنے دن پڑتے گزرے ابھی کچھ اثر ظاہر نہ ہوا یوں اجابت یعنی قبولیت بند کر دی جاتی ہے بلکہ لپٹا رہے اور لو لگائے رہے کہ اب اللہ و رسول اعضا اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا فضل کرتے ہیں پھر قرآن پاکی ایک آیت کریمہ کو بھی سیدی اعلی حضرت نے جو کوٹ کیا تھا امیرا علیہ سنت نے اسے بھی لکھا ایک حدیث مبارکہ بھی لکھی اور تیسری شرط جو سیدی اعلی حضرت نے لکھی وہ یہ ہے کہ میرے یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت میرے یہاں کی جملہ و وظائف و اعمال و تعویزات میں شرط ہے کہ نماز پنجگانہ با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی کامل پابندی رہے تو وہ تمام اسلامی بھائی جو ہمارے اس سلسلے روحانی علاج سے استفادہ کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں اور جو سوالات ریکارڈ کرواتے ہیں جو نہیں ریکارڈ کروا سکتے تو ان سب کی بارگاہ میں یہ مدنِ التجا ہے کہ نماز کی پابندی اپنے اوپر لازم کریں اور نماز یہ یقین مانی سب سے بڑا وظیفہ ہے اور ان شاء اللہ الرّحمان اس کی پابندی رہے گی اور دیگر روحانی علاج کا سلسلہ بھی رہے گا تو بہت جلدی اور بہت زیادہ افاقہ محسوس ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ گانا با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے مم. آمین بجاین نبی جل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیے آج کے سلسلے کا پہلا سوال شامل کرتے ہیں صلی صلو صلو صلو اللہ تعالی صلو علی محمد میں مجھے جو نا جوڑوں کے درد کی بہت تکلیف ہے تقریباً دس سال سے دس سال سے شکیل بھائی ہمارے گجرام والا سے انہوں نے سوال ریکارڈ کروایا جوڑوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں شکیل بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام دردوں کو دور فرمائے हाँ اور हाँ آپ کو شفا کا ملا جلاتا فرمائے مکتبہ المدینہ کی مطبوبہ مدنی سورہ کے باب فیضان اولاد میں ہے کہ یا غنی یا غنی یا گنی یو ریڑھ کی ہڈی گھٹنوں یا جوڑوں میں کہیں بھی درد ہو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جوڑوں کا یا ریڑھ کی ہڈی کا یہ درد جاتا رہے گا انشاءاللہ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ یا مغنی یا مغنی یا مُگنی یہ ایک دفعہ پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر کے درد کی جگہ پر جیسے گھٹنوں میں درد ہے تو گھٹنوں پر جس جگہ درد ہے اس جگہ پر ہاتھ پھیر لے انشاءاللہ تبارک و تعالی سکون محسوس کریں گے ان شاء تو یہ جوڑوں کے درد کی جو انہیں شکایت تھی تو ان اوراد اور بظائف کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ شاء کا افاقہ پائیں گے جیسا کہ ابتدا میں ہم نے سنا کہ کچھ آڈیو اور کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں آئیے یہ آج کے سلسلے کا پہلا ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں میرا نام اللہ اللہ تعالی تعالی تعالی محمد ساجد محمد تاری ہے میرا تعلق باب المدینہ کے آرام رستے ہیں جادو اور جنات سے بچنے کے لیے کوئی حساب عطا فرما دیجئے کہ اس سے کر لینے سے ہم ان چیزوں سے محفوظ ہو جائیں ماشاءاللہ ہمارے ساجد بھائی باب المدینہ کراچی سے جادو اور جنات سے حفاظت اور اس کے لیے حصار اس سلسلے میں ان کا سوال تھا جب آپ ساجد بھائی آپ نے حصار باندھنے کا عمل سیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اس کے لیے آپ کو کوئی مدنی فیس بھی دینی ہوگی تو نیت فرما لیجئے کہ میں انشاءاللہ شاء اللہ دن کے مدنی قافلے میں تو آپ سفر کرتے ہی ہوں گے ہر ماہ تو اس حصار کو حاصل کرنے کے لیے آپ یہ نیت کر لیجئے کہ میں انشاءاللہ اللہ عزہ اجل بارہ دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ شاء اللہ عزا یہ تو آپ نے ساجد بھائی کے لیے کہا تو دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں گے اس حصار کے وظیفے کو اور روحانی علاج یہ حاصل کریں گے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو یہ نیت کروا دیجیے تمام مدنی چینل کے ناظرین اس کے لیے نیت کر لیں اس کی مدنی فیس کے طور پہ کم از کم تین دن, دن یا بارہ دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں انشاءاللہ شاء اللہ بخاری شریف کے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ عمل یعنی خسار باندھنے کا طریقہ اپنے شجر شریف میں یعنی شجرۂ قدریہ اطاریہ میں بھی اپنے مریدین اور طالبین کے لیے ارشاد فرمایا ہے اس کا طریقہ کار یہ کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کر تینوں قل شریف یعنی خلاف کلد اللہ احد اللہ لم ولم ولم لہو کفون احل یہ مکمل پھر سورہ فلق یعنی کل برب الفلق یہ مکمل اور پھر سورس کل ادر ناس قل برب الناس ملک الناس یہ تینوں قل شریف ایک ایک بار پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر لیں اور سر چہرہ سینا آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچے پورے بدن پر پھیر لیجیے پھر دوبارہ بھی یہ عمل کیجئے اور سہبارہ بھی اسی طرح عمل کر لیجیے ان شاء اللہ نہ صرف جادو جنات بلکہ ہر آفت سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ عزوجل عزوجل عزوجل عزوجل کا مطلب کیا ہوگا نہیں یعنی تیسری دفعہ بھی اس طرح سے تو جادو اور جنات سے بچنے اور اس سلسلے میں حسار کا عمل یہ ہم نے سیکھ لیا اور اس کی مدنی فیس کی بھی نیت کی ہوگی مدنی چینل کے ناظرین نے ہم سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس مدنی فیس کے مطابق مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے اور ان سب چیزوں میں اللہ کی رضا کو مقصود رکھیں گے کہ وہی سب سے بڑی کامیابی ہے الحبیب، اللہ تعالی محمد. دوبارہ آڈیو سوال کی طرف آ جاتے ہیں اور اپنے سلسلے میں ایک اور آڈیو سوال شامل کرتے ہیں الحبیب اللہ آمد تعالی آمد محمد یہ میرا نام محمد ارشاد ہے میں پاکستان ٹیکسلا کا رہنے والا ہوں ادھر دبئی میں ہوں بس کچھ تھوڑی سی پریشانیاں ادھر پاکستان میں بھی اور ادھر بھی بس صاحب کو کہ میرے لیے دعا کر دیں تو آپ کا یہ آسان ہوگا ارشاد بھائی ٹیکسلا سے تعلق ہے اس وقت دبئی میں ہیں وہاں بھی پریشانیوں کا شکار انہوں نے بتایا کہ ہوں اور کراچی یہ پاکستان میں بھی انہیں پریشانیاں ہیں ان کے گھر والے جو ہیں یا موجود اللہ تبارک و تعالی ارشاد بھائی کی اور مدنی چینل کے دیگر ناظرین جو اس وقت ہمارا یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے آمین اور ساتھ ہی ساتھ ہر طرح کی آفتوں اور مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرمائے آمین آفتوں مصیبتوں پریشانیوں سے نجات پانے کا ایک آسان ورد پیش خدمت ہے چنانچہ مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضی شیر خدا کر اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے سلطان مکہ مدینہ مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ مکین گمبد خزرہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو ارض کیا ضرور ارشاد فرمائیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم پر میری جان قربان سبحان اللہ تمام अच्छाइयां میں نے آپ صلی, صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہی سے سیکھی ہیں ارشاد فرمایا جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم پھر ایک دفعہ سن لیجئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کو ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم پس اللہ عزوجل اسی کی برکت سے جن اس کی برکت سے جن جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ لہذا میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اور خصوصا ہمارے ارشاد بھائی جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں جب بھی بیماری قرض داری مقدمہ بازی دشمن کی طرف سے اظہار رسانی بے روزگاری یا کسی بھی آفتے ناگہانی کا اندیشہ ہو یا آفت آن پڑے کوئی چیز گم ہو جائے کسی کی بات سن کر صدمہ پہنچے کوئی مارے دل دکھ جائے ٹھوکر لگے گاڑی خراب ہو جائے ٹریفک جام ہو جائے یا کاروبار میں نقصان ہو جائے چوری ہو جائے الغرض چھوٹی یا بڑی کوئی سی بھی پریشانی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا حَوْلَ وَلَا إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي پڑھتے رہنے کی عادت بڑھائیے ان شاء اللہ تبارک و تعالی نیت صاف منزل آسان ایک تو یہ اپنے نے آفتوں مصیبتوں سے نجات پانے کا ایک آسان ورد پیش کر دیا ساتھ ہی اس میں وہ حضرت مولانا علی مشکل کشا کر رم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا وہ جو جملہ آپ نے بتایا <تصفح> اس کو دوبارہ سنا دیجئے اتنا میٹھا جملہ اور صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وََََََََََََََََََََََ وسلم کیسی تعظیم کرتے تھے <تصفح> یہ بھی پتہ چل رہا ہے اور کس انداز سے گفتگو کرتے تھے اور کیسا بیٹھا جملہ ارشاد فرمایا <تصفيق> جی دوبارہ ایک مرتبہ یہ کا وہ الفاظ کوٹ کر دیجیے و امی سبحان یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میری جان قربان تمام اچھائیاں آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہی سے سیکھی ہیں اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے با ادب با نصیب ہوا کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو با ادب رکھے آمین صلی اللہ وسلم ارشاد بھائی کے لیے آپ نے وہ روحانی علاج بھی بتا دی اسی کے زیبن میں تھا جزاک اللہ آئیے ایک اور آڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں صلی اللہ محمد میں احسان الرحمان میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب تقریباً چار سال سے بیماری میں مبتلا ہیں اور کچھ بزرگوں سے خیال ہے کہ یہ کوئی جادو تعویز ہے تو مہربانی کر مجھے اس بارے میں تصدیق فرمائیں ہماری رہنمائی فرمائے, جن، فرمائے. پنڈی گھیب سے احسان الرحمان کسی مدنی منع کا سوال تھا یہ اپنے والد صاحب کی بیماری کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ آ, کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ انہیں جادو ہو چکا ہے یعنی جادو کر دیا گیا ہے تو اس حوالے سے ان کو روحانی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان مدنی منع کے والد صاحب کو جادو کے افساس سے لے عطا فرمائے اور سب سے پہلے جادو کا توڑ پیش خدمت ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے جادو ڈائیگنوز بھی ہو جائے گا یا تشخیص بھی ہو جائے گی اگر جادو ہوگا تو پتہ چل جائے گا اور ساتھ ہی اس جادو کا توڑ بھی ہو جائے گا تو والد صاحب کے سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک آسمانی رنگ کے سوتی دھاگے کے گیارہ یعنی الیون تار ناپے جائیں یہ سوتی دھاگا ممکن ہے کہ یہ آسمانی رنگ میں ان کو دستیاب نہ ہو تو اس کا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ یہ سوتی داغا عموماً کریانے اور پرچون والے استعمال کرتے ہیں گولے کی صورت میں ہوتا ہے اس سے یہ اپنی یعنی کہ پڑیاں تیار کرتے ہیں تو سفید رنگ کا ہوتا ہے اس کو کسی رنگ ریز کو دے دیں کہ اس کو آسمانی رنگ کر دیں تو اس کو ڈائی کر کے دے دے گا تو بہرحال اس کے گیارہ تار سر سے لے کر پاؤں تک ناپے جائیں اور پھر ان گیارہ تاروں کو دو مرتبہ طے کر لیں دو مرتبہ اس کو طے کر لیں اب دھاگے کے سرے پر ایک ڈھیلی گرہ لگائیں پھر ایک بار سورت الفلق یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم برب الفلق من شر ما خلق یہ والی سورہ مبارکہ مکمل پڑ کے اس کو پھونک مارے اور فوراً اس کو کس دیں اسی طریقے پر گیارہ گرہیں تیار کرنے کے بعد گیارہ گرہیں لگانے کے بعد اب اس دھاگے کو دہتے ہوئے کوئلوں میں ڈال دیں اور چاہے تو گیس کے چولہے پر توا وغیرہ رکھ کر اس پر بھی جلا سکتے ہیں اگر جادو ہوا تو بدبو اٹھے گی جیسے گوشت جلتا ہے اس طرح کی وہ بدبو اٹھے گی اس میں سے اور جب تک بدبو آتی رہے روزانہ یہ عمل کرتے رہے انشاءاللہ عزوجل جادو کا اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور ممکن ہے کہ جادو نہ ہو اور بیماری ہو تو بیماری کا علاج بھی پیش خدمت ہے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے بعد فیضانِ بسم اللہ میں ہے جس نرس پر تین روز تک سو مرتبہ یعنی تھری ڈیز تک ہنڈریڈ ٹائمز بسم اللہ الرحیم حضور دل سے پڑ کر دم کیا جائے ان شاء اس سے آرام ہو جائے گا ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے کہ حضور دل سے کیا مراد ہے حضور دل سے مراد یہ ہے کہ بندے کا ذہن اور اس کا دل اس کی طرف متوجہ بھی ہو یہ نہیں کہ محل زبان سے تو بسم اللہ شریف کا درج جاری ہو اور اس کا دل و دماغ کسی اور طرف متوجہ ہو تو حضور دل کے ساتھ تین دن تک سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگر مریض پر دم کیا جائے تو اس سے اسے, اسے افاقہ ہوگا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے سلسلے میں ایک اور ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں الحبیب اللہ سلو حبیب میرا نام محمد مظفر ہے وادی نیلم کشمیر سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آدھے سر کا درد جو ہے اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے مظفر بھائی آدھے سر کے درد کا روحانی علاج انہوں نے مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مظفر بھائی کو آدھے سر کے در سے اور اس کے علاوہ مدنی چینل کے دیگر ناظرین جو درد سر میں مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی اس تکلیف کو دور فرمائے مظفر بھائی آپ کے لیے چند اور پیش خدمت ہیں سورت الناس یعنی قرآن پاک کی آخری صورت کل برب الناس یہ بسم اللہ سمیت پوری سورت جو ہے اول وہ آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے سر پر دم کروا لیجیے ان اللہ اتبار کو تعالیٰ درد جاتا رہے گا اگر پھر بھی درد باقی رہے کچھ تو دوسری, دوسری مرتبہ بھی دم کروا لیجیے اب بھی اگر درد باقی ہو تو تیسری مرتبہ دم کروا لیں ان اللہ اتبار کو تعالیٰ پورے سر کا درد ہوا یا آدھے سر کا یعنی درد شکی کا تو ان شاء اللہ ہو تبار کو تعالیٰ وہ دور ہو جائے گا اسی طرح پورے سر کا درد ہو یا آدھے سر کا درد بعد نواز اثر سورت اتقاصر یعنی اللہ تقاصر یہ بھی قرآن پاک کے پارے میں آخری پارے میں ہے ایک بار یہ سورت اول و آخر درود پاک پڑھ کر مریض پر دم کیجئے انشاءاللہ و تبارک و تعالیٰ درد میں افاقہ ہوگا اگر دواؤں سے درد سر ٹھیک نہ ہوتا ہو تو اپنی آنکھیں بھی ٹیسٹ کروا لیجیے جیسے آپ نے دم کیا دوائیں بھی لے رہے ہیں لیکن پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تیسی سورت میں آپ اپنی آنکھیں بھی ٹیسٹ کروا لیجیے اگر نظر کمزور ہو تو اینک پہننے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی درد سر ٹھیک ہو جائے گا پھر بھی اگر ٹھیک نہ ہو یعنی آپ نے اینک بھی پہن لی یا نظریں نظر بھی بالکل ٹھیک تھی نظر بھی کمزور نہیں تھی پھر بھی آپ کے سر کا درد نہیں جا رہا تو ایسی صورت میں آپ دماغ کے خصوصی ڈاکٹر سے رجوع کریں کہ اس میں کوتا ہی نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے یعنی اگر کوئی دماغ کا مسئلہ ہوا تو اس میں آپ کوی کرتے رہیں گے تو یہ بہت زیادہ نقصان کا باعث ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے اور دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس مرض میں یا اس کے علاوہ دیگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے محبوب کریم صلی, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے شفا کاملہ ملا اور صحت عطا فرمائے امین بجاین نبی امین صلی اللہ تعالیٰ وسلم یہ ایک اور سوال شاملے سلسلہ کرتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ, اللہ تعالی اللہ علی محمد بہت سی خوششوں کے باوجود گناہوں سے شکار نہیں ملتا اولاد وزاردی پڑھتے مگر خوشش کرتے پھر بھی وہ اسی طرح گناہوں میں ملہ سے رہتے اس کا کوئی روحان علاج بتائیں یہ ہمارے اسلامی بھائی تھے انہوں نے اپنا نام اور شہر کا نام تو ان کا ریکارڈ نہیں ہو سکا ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے کے باوجود چھٹکارا نہیں ملتا روحانی علاج بتا دیجیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہو جائیں جین جنس بھائی نے اس وقت کے سوال ریکارڈ کروائے انہیں شیطان کے چنگل سے نجات بخشے آمین. اور ایمان پر قوت عطا فرمائے آمین. اور ہم سب کو گناہوں سے نفرت عطا فرمائے مم. اور نیکیوں سے محبت عطا فرمائے سلطانہ منورہ مکین گمبد خبرہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے نماز فجر ادا کی اور بات کیے بغیر قل هو آحد یعنی اس پوری صورت کو دس مرتبہ پڑھا تو اس دن میں اسے کوئی گناہ نہ پہنچے گا اور وہ شیطان سے بچایا جائے گا اس کے علاوہ مزید عورات بھی پیش خدمت ہے کہ یا افوو. یا افوو یا افوو یا افوو کفرت کے ساتھ پڑھتے رہنے سے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس کے علاوہ وسوسوں اور بری عادتوں سے نجات پانے کے لیے ذات کے وقت اندھیرے میں بلکل تنہا بیٹھ کر تیرانوے بار یعنی 93 ٹائمز یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو اس کا ورت کیجئے اور پینتالیس زندگی عمل کیجئے نفس امارہ سے نجات پانے کے لیے یا خبیرو جو کوئی نفس امارہ کے ہاتھ گرفتار ہو تو ہر روز اس کا وظیفہ کر لیا کرے عزوجل نفس امارہ کے مکرو فر سے نجات پائے گا پہلا انشاءاللہ انشاءاللہ ورت جو آپ نے بتایا اس میں نماز فجر کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پرنی جی جی الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین نے بھی جب مدنی حلقہ مدنی چینل پر دکھایا جاتا رہا تو اس میں بھی دیکھا ہوگا اور اس کے علاوہ جو مدنی حلقوں میں شامل رہتے ہیں اور مساجد میں جہاں صبح فجر کی نماز کے بعد مدنی حلقہ ہوتا ہے جس میں درس فیضان سنت بھی ہوتا ہے قرآن پاک کی تین آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی ہے کم از کم اور پھر اس کا ترجمہ کمز ایمان اور پھر اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر الحمد ان ان و وظائف کو بھی پڑھا جاتا ہے امیر علیہ سنت نے اسے اپنے شجرہ قادریہ رضویہ میں بھی شامل کیا ہے اور مدنِ حلقے کی پابندی کی نیت کر لیں گے انشاءاللہ شاء اس کی برکتیں پائیں گے اور یہ سورہ اخلاص پڑھ یا سن لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور ساتھ ہی بعض اوقات بزرگاندین راہی محمد اللہ المبین کے بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ کوئی ایسا کول ہوتا ہے کوئی ایسا مدنی پھول ہوتا ہے کہ جو ایسا کلک کر جاتا ہے یا ایسا دل کو لگ جاتا ہے کہ بعض کے متعلق یہ کتابوں میں پڑھنے کو بھی ملا اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ وہ صرف ایک جملے کو سن کر اس کی زندگی میں مدنی انقلاب آ گیا اور پھر بعض بزرگاندین کے ایسے اقوال موجود ہیں کہ جن کو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی اگر یہ مدنی پھول میں اپنی زندگی میں نافذ کر لوں تو میں کئی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو پچھلے دنوں نگرانی شرا کا بیان تھا تو اس میں آپ نے ایک یہ مدنی پھول پیش کیا تھا جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا اور واقعی اگر اس کو ہم اپنی گرہ سے باندھ لیں تو بہت سارے گناہوں سے چھٹکارا پانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے جو. وہ مدنی پھول یہ ہے کہ کسی بزرگ کا کال یہ نگرانی شورا نے کورٹ کیا تھا کہ لذت کی خاطر گناہ نہ کر کہ لذت تو ختم ہو جائے گی گناہ باقی رہے گا تو واقعی گناہ میں لیکن اگر بندہ لذت کی خاطر گنا کرتا ہے تو وہ یہ اپنے ذہن میں ضرور رکھے کہ یہ لذت وقتی طور پر ہے کچھ دیر میں اس سے لذت حاصل کر لوں گا لیکن جو میرے نامہ اعمال میں اس لذت کی حصول کے لیے میں نے گناہ کیا یہ لکھا گیا اور اب بغیر توبہ کے معاف, معاف نہیں ہوگا تو لذت کی خاطر یا بغیر لذت کے بھی گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے ان اولاد وظائف کی بھی پابندی کریں مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ سکی ان شاء بہت سارے گناوں سے ہمیں بچنے میں مددگار ثابت ہو ہوگی تو مدنی چینل کے تمام ہی ناظرین کی بارگاہ میں چاہے وہ اسلامی بھائی ہوں اسلامی بہنیں ہوں مدنی التیجہ کروں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں مدنی اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں شریک ہو جائیں اور اجتماعات جو ہفتہ واری ہوتے ہیں اس میں اسلامی بھائی بھی اور جہاں جہاں اسلامی بہنوں کے اجتماعات بھی الحمد ہوتے ہیں ان کے الگ دن اجتماعات ہوتے ہیں تو ان میں اسلامی بہنیں شریک ہو جائیں اور یوں اپنے آپ کو مدنی ماحول سے وابستہ رکھیں گے تو اللہ ڈھیروں ڈھیر گناہوں سے بچنے میں ہمیں مدد مل جائے گی اور ان گناہوں سے بچنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے, بچنے پر استقامت عطا فرمائے گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان کر دے آمین امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئیے ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں صلی صل اللہ, صل اللہ, صل اللہ, اللہ, اللہ تعالی علی اللہ محمد جی اب کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا نام زاہد اطاری ہے اسلام میں میری بچی ایک سال کی ہے تقریباً ایک سال دو تین چار دن ہو گئے تو یہ تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا کچھ بھی نہیں کھا رہی مسلسل کچھ بھی منہ میں رکھو فوراً باہر نکال دیتی ہے اور صحت اتنی خراب ہو گئی ہے اچھی بالی صحت مند ایک دم سوک کے کانٹے کی طرح ہوتی جا رہی ہے بھوک سے رہی کر زاہد بھائی باب المدینہ کراچی کے علاقے سے انہوں نے کہا کہ بات کر رہا ہوں تو ان کی بچی کھا نہیں رہی ہے ہے چھوٹی سی بچی تو روحانی علاج بتاتی بس اوک بچوں کو نظر بھی بہت جلدی لگ جاتی ہے تو انہوں نے بھی جس طرح کی یہ علامات بتائی ہیں تو لگ ایسا رہا کہ شاید ان کی بچی کو بھی نظر لگ گئی جو اچانک سے کمزور ہونا شروع گئی اور اب جیسے بتانے کچھ کھا پی بھی نہیں رہی تو اگر بچوں کو نظر لگ جائے یا بڑوں کو بھی نظر لگ جائے تو جس کو بھی نظر بد لگ جائے تو قرآن پاک کے پارہ انتیس سورت القلم کی آیت نمبر اکیاون بسم اللہ وحمان وحیم وزی نقرہ اب سور لما یہ آیت کریمہ یعنی پارہ 29 سورت القلم کی آیت نمبر 51 سیکنڈ لاسٹ آیت ہے یہ آئتے کریمہ پڑھ کر دم کریں انشاء اللہ تبار کو تعالیٰ نظر بد سے بچنے کے لیے یہ اکسیر ہے اگر کسی کو نظر بد لگ چکی ہے تو انشاءاللہ شاء تبارک و تعالی اس کا بھی جو علاج بتایا جائے گا تو اس سے اس کی نظر بد اتر جائے گی اور اس کے بعد پھر یہ آتے کریمہ پڑھ کر اپنے بچوں کو روزانہ دم کر دیا کریں اپنے اوپر دم کر لیا کریں انشاءاللہ دوبارہ نظر نہیں لگے گی حضرت سینا حسن رضی اللہ تعالیٰ کا قول تفسیر نور العرفان صفحہ 971 سو پر بیان کیا گیا ہے چنانچہ سینا حسن عبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو نظر لگے اس پر یہ آیت کریمہ پڑھ کر دم کر دی جائے ان شاء اللہ تبار کو اطالا اس کی نظر جو ہے وہ جو لگی ہے وہ اس کا اثر دور ہو جائے گا نظر اتارنے کا طریقہ پیش خدمت ہے سات عدد لال مرچیں لے کر بچی کے اوپر سے جیسے انہوں نے بچی کا بتایا تو اسی طرح مدنی چینل کے دیگر ناظرین اپنے بچوں کے اوپر اس طرح گھمائیں کہ سیدھے کندھے سے شروع کریں اور سیدھے پر ہی ختم کریں اس طرح سات مرچیں لال مرچیں جو ہے وہ گھماتے جائیں اور یہ سات دفعیوں گمانی ہے اور سیدھے کندھے سے شروع کر کے دوبارہ سیدھے کندھے پر ہی لائیں گے پھر ان مرچوں کو جلتے چولہے پر رکھیں رکھ دیں اور گرم توے پر ڈال دیں جلتے چولہے پر توا رکھ, رکھ دیں اور اس طو پر ڈال دیں اب یہ مرچیں جلیں گی تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر بدبو نہ آئے تو دوبارہ یہی عمل کریں تیسری مرتبہ پھر یہی عمل کریں اس طرح چند بار کرنے سے جب ہسبے معمول مرچیں جلنے کی بدبو آنے لگے یعنی بدبو نہیں آئی تو اس سے براد یہ ہے کہ ان کو نظر ہے اب آپ نے دوبارہ بھی وہی عمل کیا تیسری مرتبہ بھی وہی عمل کیا اب بھی اگر بدبو نہیں آ رہی تو چوتھی دفعہ بھی کر سکتے ہیں جب بدبو آنے لگ جائے بچے جلنے سے مومن ایک بدبو آتی ہے خاص قسم کی جب وہ بات بدبو آنے لگ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب ان کی نظر اتر گئی ہے اب جب نظر اتر گئی ہے تو اب روزانہ یہ آتے کریما پڑ کے دم کرتے رہیں اور اس سے پہلے حسار بھی بتایا گیا تھا جادو نظر وغیرہ سے بچنے کا اس کے مطابق حسار اپنا بھی کر لیا کریں روزانہ اور اپنے بچوں کا بھی کر لیا کریں ان شاء اللہ اس سے آئندہ کے لیے جو ہے وہ نظر سے محفوظ رہیں گے ان آپ کی بچی کو اگر نظر گی ہوگی تو انشاءاللہ یہ کھانا پینا شروع کر دے گی اور اس کی صحت پہلے کی طرح انشاءاللہ شاء بحال ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل اور جو جو کہ مرچیں ایک لمبی والی ہوتی ہیں اور ایک گول والی ہوتی ہیں وہ لمبی والی ہری مرچ ہوتی ہے وہ بھی کچھ دنوں بعد سرخ ہو جاتی ہے تو اس میں والی مرچ استعمال نہیں ہوگی بلکہ ثابت جو گول مرچیں ہوتی ہیں وہ استعمال ہوں گی نظر اتارنے کے عمل کے لیے ٹھیک ہے فضاک اللہ اس طرح یہ میں کہنے لگا تھا کہ زاہد بھائی چونکہ باب المدینہ کراچی سے انہوں نے بتایا اپنے تعلق تو الحمدللہ کراچی میں تو کئی مقامات پر تابزات اطاریہ کے بسے بھی لگتے ہیں تو فیضان مدینہ میں بھی روزانہ اثر سے عشاء تک تابیزات اطاریہ کے بسے کی ترکیب ہوتی ہے تو یہاں کر تابیزات اطاریہ بھی حاصل کر لیں ان اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد سوال شامل علی محمد الرحمن الرحیم <تصفح> اوکاڑا شہر سے محمد رمضان اختاری مسئلہ میرا یہ ہے جی کے اکثر جب خوف خدا کا بیان ہوتا ہے تو رونا نہیں آتا برائے کرم اس کے بارے میں بتائیں کہ جب خوف خدا کا یا اس قسم کے بیانات ہوں روحانی علاج بتائیں تاکہ وہ مجھے رونا آئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مطلب اور کوئی بیانات سنتا ہوں خوشی کی بات سنتا ہوں تو رونا آ جاتا ہے اس بات کے بارے میں بتایا جائے سلام وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ رمضان بھائی اوکڑا سے خوف خدا سے رونا آ جائے ہم سب کو روحانی علاج دے دیجیے پیاری آنسو کا انہوں نے علاج مانگا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب برکت نصیب فرمائے حضرت سیدنا ابو جعفر محمد بن علی ردی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ فرماتے جو شخص اپنے دل میں سختی پائے کساوت قلبی محسوس ہو دل سخت محسوس ہو تو اسے چاہیے ایک پیالے میں زعفران سے یعنی زعفران کی روشنائی بنا کر یا والقرآن الحکیم یہ لکھے پھر اسے پی جائے ان شاء اللہ نرم ہوگا اور جب دل نرم ہوگا تو رقت حاصل ہوگی ان شاء اللہ اور نعت و, و, و بیان میں رونے کی سعادت نصیب ہوگی اور رقت قلبی اور نعمت پانے کا ایک موثر ترین نسخہ یہ بھی ہے کہ آنکھوں اور زبان کا قفل مدینہ لگایا جائے یعنی اپنی آنکھوں اور زبان کو بد نگاہی اور بد کلامی سے تو روکنا ہی روکنا ہے اس کے علاوہ کوشش کریں ہر گھڑی نگاہیں نیچی رکھیں انشاءاللہ اس سے خشیت پیدا ہوتی ہے اس سے خوشو اور خبر حاصل ہوتا ہے اور ممکن ہو تو مباح مناظر دیکھنے اور مباح کلام کرنے سے بھی گریز کریں ضرورتاً اشارے سے گفتگو کر لی یا لکھ کر بات چیت کر لی تو ایسا کرنے سے انشاء اللہ اجزا خوب خوب رقطت حاصل ہوگی اور خوف خدا اجزا وجل وشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پھوٹ پھوٹ کر رونا نصیب ہوگا <تصفيق> انشاء اللہ واقعی دل نرم ہوتا ہے تو رقت حاصل ہوتی ہے اور بڑی پیاری بات کی کہ دل سخت ہو جاتا ہے تو رقت ختم ہو جاتی ہے تو پہلے دل کی سختی کا علاج کیا جائے جنہوں نے سوال ریکارڈ کروایا اس سے مراد نہیں ہے کہ ان کا دل سخت معاذ اللہ تو ان کی تو اتنی پیاری آرزو ہے کہ مجھے خوف خدا سے رونا نصیب ہو جائے تو اللہ کرے کہ ہم سب کی دل کی سختیاں دور ہو جائیں اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے خوف میں اور اپنے محبوب کے عشق میں رونے والی آنکھیں عطا کرے آمین بجاہم نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََََََََََََََََََََ وسلم آئیے شامل محمد عبد الحسین کشمیر سے, از ہوں, سے. آ, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں بہت بے درد بھی ہے لڑائی جھگڑے وفات بہت ہوتے ہیں بہت زیادہ مسائل ہیں بہت پریشانی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت جاتے ہیں بہت پریشان بفا اس کے لیے روحانی علاج بہت سے بس سے پورا دن خیالات آتے رہتے ہیں رات کو سوتے تو خیالات عجیب و خواب آتے ہیں اس کی وجہ علاج کہ ذہنی سکون برکت اور مجھے ماحول بنے جزاک اللہ خیر، السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ عبد بھائی انہوں نے اپنے چند ایک مسائل بیان کیے گھر میں بے برکتی کا بھی بتایا جھگڑے فساد بے سکونی ان ساری چیزوں کے روحانی علاج کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالی ہمارے عبد بھائی کو گھر میں بے برکتی لڑائی جھگڑوں نجات عطا فرمائے آمین اور انہیں قلبی و ذہنی سکون عطا فرمائے گھر میں لڑائی جھگڑوں سے نجات پانے کے لیے جب بھی گھر میں داخل ہوں یہ عام طور پہ تقریباً ہر گھر کا یا یو پہ ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ گھر میں ناچاکیاں ہیں لڑائی جھگڑے ہیں پریشانیاں ہیں بے برکتی ہے تو اس پہ تقریباً یو پہلے کہ مدنی چینل کے تمام ہی ناظرین کو یہ وظیفہ کرنا ہی چاہیے کہ اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ وظیفہ کرتے رہیں انشاءاللہ تبارک و آئندہ بھی امن و سکون رہے گا اور اگر ہے تو لازمی کریں تاکہ یہ وظیفہ کرنے کی برکت سے ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے اور بے برکتیاں ختم ہوں شاید. اس کا طریقہ سوال کروا کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو داخل ہونے کی دعا ضرور پڑھ لیا کریں اگر یاد نہ ہو تو یہ دعا یاد کر لیجئے اللہ انی اس خیر کا خی رل بسم اللہ ولچنا و بسم اللہ خرچنا ربنا توکلنا یہ دعا پڑھ لیا کریں جب گھر میں داخل ہوں اس کا ترجمہ بھی سواد فرما لیجئے کہ اللہ عز و جل میں تجھ سے داخل ہونے کی اور نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں اماں السوجل کے نام سے ہم گھر میں داخل ہوئے اور اسی کے نام سے باہر آئے اور اپنے رب السوجل پر ہم نے بھروسہ کیا دعا پڑھنے کے بعد جب گھر میں داخل ہو جائیں تو گھر والوں کو سلام کریں پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سلام عرض کریں اس کے بعد ایک دفعہ الاخلاص یعنی قل ہو اللہ آحد. یہ بسم اللہ سمیت پوری صورت پڑھیے انشاء اللہ السفجل روزی میں برکت اور گھریلو جھگڑوں سے نجات حاصل ہوگی اپنے گھر میں آتے جاتے محارم و محرمات مثلاً ماں باپ بھائی بہن بال بچے وغیرہ ان سب کو سلام کیجیے کہ ماں الفجل کا نام لیے بغیر مثلاََ بسم اللہ کہے بغیر جو گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے اور جب گھر میں شیطان مردود داخل ہو جائے تو اس گھر میں کیا حال بے سکونی بے برکتی لڑائی جھگڑے اور فساد وغیرہ کا ہوگا یعنی اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا جب شیطان جائے گا تو اس لیے جب بھی گھر میں داخل ہوں تو اللہ ارزہ کا نام لے کر جو دعا بتائے گی وہ پڑھ کر اگر وہ دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ لیجئے اور اس کے بعد جو پورا طریقہ کار بتایا گیا اس کے مطابق کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بے برکتیوں اور گھریلو لڑائی جھگڑوں سے نجات مل جائے گی انشاء اللہ یہ تو آپ نے وہ بیان کیا کہ گھریلو جھگڑوں سے نجات مل جائے گی لیکن آج کل تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کم و بیش تمام ہی گھر جو ہے میدان جنگ بنے ہوئے ہیں اور کسی کو کسی کی تھوڑی سی خلاف مزاج بات جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کا حل کس طرح نکالا جائے اس کے بھی کچھ وضاحت ہمارے سلسلے میں ہو جائے عام طور پہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے یہ غصہ ہوتی ہے یعنی بات بات پہ غصہ آ جانا دوسرے کی بات کو برداشت نہ کر سکنا یا ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مطلب بدگمانی دوسرے کی طرف سے مطلب کس تھوڑی سی بات پہنچی تو اس پہ ہم بدگمانی کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بسا اوقات ہماری غلط فہمی بھی ہوتی ہے کہ گھروں میں تھوڑی سی ایک بات جیسے مثال کے طور پہ شوہر باہر سے آئے اب ان کے بچوں کی جو امی ہیں انہوں نے کوئی آتے ہی فورم سے بات کہی تو اب بسا اوقات سانس جو ان کی سانس ہیں مطلب جو بچوں کے والد ہیں ان کی جو والدہ ہیں اب ان کے ذہن میں آئے گا شاید میری کو شکایت لگا رہی ہیں اب اس طرح آپس میں جو ہے غلط فہمیوں کی وجہ سے یا بد گمانیوں کی وجہ سے جو ہے آپس میں اس طرح ماحول خراب ہوتا ہے اور اسی طرح غصے کی عادت جو ہے بات بات پہ غصہ آ جانا اس سے بھی بسا اوقات جو ہے وہ گھریلو جھگڑے جو ہے اس کی وجہ بنتی ہے غصہ آ جانا بات بات پہ اس لیے غصہ جو ہے یہ دنگا فساد ماں بیٹیوں میں اختلاق میاں بیوی بی میں طلاق آپس میں منافرت اور قتل و غارت کا موجب ہوتا ہے عوام کا یہ مقولہ تو غلط ہے کہ غصہ حرام ہے یعنی مطلق جو ہم غصے کو حرام کہتے ہیں کیونکہ اکثر غصہ بے اختیار آ جاتا ہے اور اس میں انسان لاچار ہوتا ہے ہاں غصے میں حد سے تجاوز کرنا ظلم کرنا گالیاں بکنا یہ ضرور اس کی تباہ کاریاں ہیں لہذا جس کو غصہ آئے اس کو چاہیے کہ غصے پر قابو کر کے درگزر سے کام لے اس میں دونوں جہاں کی بھلائیاں ہیں غصے کا علاج کیسے کیا جائے اس کے لیے بھی چند اولاد پیش خدمت ہیں جب بھی غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان لیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اسی طرح یا ودودو یا ودودو یا ودودو, یا ودودو ایک بار اولو آ کر دروشی کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے بھی غصے کی عادت ختم ہو جائے گی اس کی مدت چالیس دن ہے گھر میں سبھی کو یا چند افراد کو غصہ آتا ہو اور لڑائی جھگڑا رہتا ہو تو ایسی صورت میں یہی یا و دود والا وظیفہ جو ہے یہ پڑھ کر یہ گھر میں پانی کے مٹکے وغیرہ جو پانی رکھا ہوتا ہے اس میں دم کر دیجئے اور سب اسی سے استعمال فرمائیں انشاءاللہ شاء و تبار گھر امن و سکون کا گہوارا بن جائے گا ان اگر یہی عمل دود ایک ہزار ایک بار اول و آ کر مرتبہ درود پاک پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کریں اور کھانے اور سالن وغیرہ میں ڈال دیا کریں جیسے گھر کا جو نمک ہے اسی پر دم کر لیں لیکن اب اس کو گرنے سے ویسے بھی بچانا چاہیے لیکن اب بالخصوص بچائیں کیا وہ دم کیا ہوا نمک ہو جائے گا تو اس پہ دم کر لیں اور جو جو بھی کھانا پکائیں تو اس میں نمک جب استعمال کریں تو یہی نمک ڈالیں ان تبارک و آپس میں محبت ہو جائے گی ایک اور بہت ہی مجرب حل یہ ہے کہ اپنے گھر میں روزانہ کم از کم سات منٹ کے لیے درس فیضان سنت جاری کریں انشاءاللہ شاء اللہ تبار بہت جلد آپ کا گھرانہ مدنی گھرانہ اور امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا ان شاء اللہ دیگر چیزیں تو آپ نے بتائیں اس میں تو عمل کیا جائے گا باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے یا جی اسی طرح دیگر جو آپ نے یا ودود اور یہ سارے روحانی علاج بتائے اس کے ساتھ ساتھ جو آخر کا آپ نے روحانی جو مدنی علاج بتایا درس فیضان سنت کو جاری کرنا واقعی اگر اس کو بھی اختیار کر لیا جائے تو گھر میں برکتیں بھی ہوں گی اور لڑائی جھگڑے اور دیگر جو فسادات اور دیگر جو ہمارے گھروں میں ٹینشن کریٹ ہو جاتے ہیں ان سب سے چھٹکارا مل جائے گا اب کر کے دیکھیں انشاءاللہ شاء آپ ضرور اس کا حل ہوتا ہوا محسوس کریں انشاءاللہ ان اور ساتھ ہی جیسے ابتدا میں انہوں نے بتایا تھا کہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کر ہم گھر میں داخل ہوا کریں تو وہ دعا بھی انہوں نے ہمیں بتائی کہ وہ تھوڑی ایک بڑی سی دعا تھی تو اب ظاہر مدنی چینل کے اس ایک سلسلے میں ہم یہ کہیں کہ میں یہ دعا یاد کر لوں گا یا یہ مجھے دعا یاد ہو جائے گی تو ایسا بہت کم ہوتا ہے بہت کم لوگوں کو اس طرح کی دعائیں اور یہ ایک ہی سلسلوں میں یاد ہو جاتی ہیں جن کے حافظے مضبوط ہوتے ہوں گے تو اس کے لیے کوئی دل برداشتہ بھی نہ ہو الحمدللہ امیرہ عمیر علیہ سنت کا یہ مدنی پنج سورہ اس کی ابتدا میں بھی یہ ہم نے اس کے متعلق سنا تھا کہ یہ مدنی پنصورہ اس کو آپ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ بھی لیں الحمدللہ یہ مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے اور اس میں بہت سارے ابواب باندھے گئے ہیں فیضانِ بسم اللہ شریف اس کے ذیل میں پھر بہت ساری باتیں ہیں گھر میں حفاظت کے لیے تو درد سر کا علاج جیسے آج ہم نے سنا تو جنات سے سامان کی حفاظت کا طریقہ دشمنی ختم کرنے کا وظیفہ مرض سے شفا کا وظیفہ اور دیگر بہت ساری چیزیں پھر فیضان تلاوت اس میں سورہ فاتحہ کے فضائل ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیات کے تین فضائل ہیں آیت الکرسی کے فضائل سورہ یاسین شریف اسی طرح دیگر بہت ساری سورتوں کے فضائل موجود ہیں فیضان ذکر اللہ اس میں ذکر اللہ عز وجل سے متعلق ہے فیضان درود درود و سلام سے متعلق فیضان دعا اس میں آپ کو گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا یہ بھی مل جائے گی گھر سے نکلتے وقت کی دعا یہ بھی مل جائے گی چھوٹی بڑی دعائیں کوشش کر کے یہ شامل کی گئی ہیں اسی طرح پھر آگے فیضان اوراد فیضان نوافل فیضان روزہ مبارک مہینے اور مختلف مدنی پھول فیضان عیسال ثواب تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو بندہ ڈھونڈتا ہے کہ یہ چیز مجھے کہاں سے مل جائے گی جیسے یہ بارہ مبارک مہینے تو ان کے فضائل اور ان ساری چیزوں پر بندہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کہیں سے جیسے شوال آ گیا تو اب شوال میں مجھے کیا اعمال ہیں جو خصوصیت کے ساتھ بتائے گئے ہیں تو اب اس کے لیے وہ ڈھونڈ رہا ہوگا کہ مجھے کوئی ایسی ایسا رسالہ مل جائے جن کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے جن کو اعمال حسنا کرنے کی طرف رغبت ہوتی ہے تو وہ اس طرح ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی رسالہ مل جائے کوئی چھوٹی سی کتاب مل جائے اسی طرح پھر اگلے مہینے ذکادت الحرام ذالحجت الحرام یہ سارے حج اشمور حج چل رہے ہیں تو پھر محرم شریف آئے گا تو پھر سفر المظفر آئے گا تو پھر ابھی نور شریف کی آمد ہوگی تو یوں تمام مہینوں کے تقریباً فضائل اس میں لکھے ہیں کہ کس مہینے میں کون سا ورد وظیفہ کرنا ہے تو اس کی زیادہ برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی تو یہ تو ہر گھر میں ہونا اس کتاب کا یہ ضروری ضروری اور ضروری ہے نیت کر لیجئے اس کو حاصل بھی کریں گے حاصل کرنے کے بعد اسے پڑھیں گے بھی. اور اس کے مطابق انشاءاللہ عمل کریں گے تو اس کی برکتیں بھی پائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کے سعادت نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک سوال حضور ہمارے پاس موجود ہے صدام حسین التاری ان کا سوال ہے ان کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ والی صاحب کو فالج کا مرض ہے اس کا روحانی علاج بتا دیجئے صدام حسین بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کے والی صاحب کو شفاء کامل آجلہ اور صحت نافیہ آمین اس مرض کا روحانی پیش خدمت ہے فالج کے مریض کو سورہ زلزال اذا زلزلت زلزال یہ مکمل لوہے یا اسیل کے برتن پر لکھ کر دھو کر پلائی جائے تا حصول شفا یہ دھو کر پلاتے رہیے اور اس کے علاوہ اسی صورت سورہ زلزال کو لوہے اسٹیل کے برتن میں لکھ کر دیں کہ مریض اس پر دیکھے ان شاء اللہ تعالی سے حت حاصل ہوگی اور اس کا مدنی نسخہ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق مستقل طور پر امامہ شریف سجانے والا خوش نصیب مسلمان فالج اور خون کی وجہ سے جنم لینے والی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ امامہ شریف سجانے کے برکت سے دماغ کی طرف جانے والے خون کی بڑی بڑی نالیوں میں خون کا دباؤ صرف ضرورت کی حد تک رہتا ہے اور غیر ضروری خون دماغ تک نہیں پہنچ پاتا لہذا ترقی یافتہ ممالک جنہیں کہا جاتا ہے وہاں فالج کے علاج کے لیے امام نما ماسک بنائے گئے ہیں لہذا آپ کے والد کو بھی چاہیے اور چینل کے دیگر ناگر اس سنت کو ضرور اپنا ثواب کے ساتھ, ساتھ فالج کے مرد سے بھی محفوظ رہیں گے سبحان اللہ للہ دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماعات کی بھی کیا ہی خوب بہاریں ہیں اور کیسے کیسے جس کو کہتے نا لا علاج ہمیں تو یہ تربیت دی گئی کہ مایوس العلاج کر دیا جاتا ہے لا علاج تو کیا ہوں گے تو ایسے مریض جو اپنے علاج سے مایوس ہو جاتے ہیں وہ بھی الحمدللہ تندرست ہو جاتے ہیں اس کی ایک جھلک ایک مدنی بہار میرے پاس موجود ہے اخبارات میں بھی یہ واقعہ چھپ چکا ہے کہ ایک بوکسر اسلامی بھائی جن کا کسی گیم کے لیے سلیکشن بھی ہو چکا تھا بیرون ملک جانے سے قبل مشکوں کے دوران اپنے ساتھ کے ایک باکسر کا پنچ کچھ اس طرح سے کھا بیٹھے کہ ان کا دایاں ہاتھ مفلوج ہو گئے ڈاکٹروں نے سر توڑ کوشش کی کہ کسی طرح ان کا ہاتھ درست ہو جائے مگر بے سود رہا اسی دوران صحرائے مدینہ بابل مدینہ کراچی کا اجتماع آ پہنچا وہ باکسر اسلامی بھائی بھی اس اجتماع پارک میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے دوسرے دن نماز ظہور کی ادائیگی کے بعد انہیں اپنا دایا ہاتھ حرکت کرتا ہوا محسوس ہوا انہوں نے حیران ہو کر اپنا مفلوج ہاتھ ہلایا جلایا تو وہ نارمل حالت میں آ چکا تھا خوشی کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو لہراتے ہوئے سب کو اللہ اکزا وجل کی اس کرم نوازی کی داستان سنا رہے تھے یوں ان کے ارد گرد اچھا خاصا جھمگٹا لگ گیا اور اُل قر اللہ اللہ اللہ اللہ اور صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد کی مقدس صداوں سے فضا گوج اٹھی. الحمدللہ. اسلام بھائیو. مدنی چینل کے ناظرین الحمد اگلے مہینے دعوت اسلامی کا بین الاقوامی اجتماع یہ جی آ رہا ہے یعنی اکتوبر کے مہینے میں اور پہلے تو ہم اس کے لیے واحد کا صیغہ بولتے تھے کہ الحمدللہ بین الاقوامی اجتماع آ رہا ہے اب الحمد بین الاقوامی اجتماعات آ رہے ہیں کیونکہ پہلے صرف ایک مقام پر یعنی مدینہ تر ملتان شریف کے صحرائے مدینہ میں یہ اجتماع ہوتا تھا اب اس سال سے دعوت اسلامی کے بین الاقوامی اجتماعات ملک کے مختلف شہروں میں منعقد ہو رہے ہیں چار اجتماعات ہونے ہیں تین اجتماعات یہ اگلے مہینے میں ہی انشاءاللہ شاء رحمان ہمیں نصیب ہوں گے ان کی تاریخیں ابھی سے نوٹ کر لیجئے ابھی سے شرکت کی نیت بھی فرما دیجیے اور خصوصا ہمارے صدام حسین بھائی اگر سن رہے ہوں وہ تو اپنے والی صاحب کے اس مرض سے انہیں شفا مل جائے اس کی بھی نیت کرے اللہ کی رضا کی نیت سب سے پہلے ہونی چاہیے ہم سب کے لیے تو ساتھ ہی یہ نیت بھی شامل کر لے اور وہاں جا کر دعائیں بھی کریں انشاءاللہ انہیں ضرور افاقہ ہوگا اور ان کا مرض دور ہوگا تاریخیں نوٹ کر لیجیے گجرات میں انشاءاللہ شاء اجتماع ہوگا انتیس تیس شوال المکرم یقم ظول قائد الحرام انگریزی تاریخیں آٹھ نو دس اکتوبر دو ہزار دس پھر اس سے اگلے ہفتے سردار آباد کا اجتماع ہے سردار آباد دعوت اسلامی کی سلام سردار آباد کہا جاتا ہے ویسے اس کا نام فیصل آباد ہے تو اس کی تاریخیں بھی نوٹ کیجیے چھ سات آٹھ ذوال قائدت الحرام اور انگریزی تاریخیں پندرہ سولہ سترہ اکتوبر دو ہزار دس مدینت ملتان شریف سے اگلے ہفتے اجتماع ہے تیرہ چودہ پندرہ ذوالقائد الحرام انگریزی تاریخیں بائیس تیئیس چوبیس اکتوبر دو بس انشاءاللہ. تو ان اجتماعات میں حاضری کی نیت کریں ان شاء اللہ رحمان ڈھیروں ڈھیر برکتیں پانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور انشاء اللہ اپنے گھروں میں امن و سکون بھی قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے دیگر بے شمار سنتیں اور آداب بھی سیکھنا نصیب ہوں گی میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اپنے سلسلے روحانی علاج کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے عموماً ہم سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور اداب سنتے ہیں آج بھی ہم سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور اداب سنتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اچھا یہ بات یاد رکھیے کہ ہر ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول اہلا صاحب و والسلام پر محمول نہ فرمائیے کہ ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین راہی اللہ المبین سے منقول مدنی پھول کا بھی شمول ہے جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو یہ ہماری بعض اوقات گفتگو میں جب ہم نجی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو بعض اوقات کچھ اس طرح کی گفتگو شروع ہوتی ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو سنت ہے نہیں یہ تو میں نے پڑھا ہے میں نے سنا ہے یہ تو سنت ہے تو یہ یاد رکھیے کہ جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے حضرت سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کرتا پہنتے تو داہنی طرف سے شروع فرماتے پہلے کرتا پہنا جائے پھر پاجامہ پہنا جائے امامہ باندھنے کی عادت ڈالیے ابھی فالش کے مرض سے جو روحانی علاج ہم نے سنا اس میں یہی سنا گیا کہ الحمد امامہ شریف کی جدید سائنسی تحقیق کے مطابق اس کی برکتیں اب یوں بھی ظاہر ہو رہی ہیں اور سائنس دان جو ہیں وہ بھی اس طرف گئے ہیں کہ اس کی برکتیں انسان کے دماغ کو پہنچتی ہیں تو امامہ شریف باندھنے کی بھی عادت ڈالی ہے سعید اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََََََََََََ وسلم نےشاد فرمایا امامہ ضرور باندھا کرو کہ یہ فرشتوں کا نشان ہے اور اس کے شملے کو پیٹھ کے پیچھے لٹکا دو میٹھے میرے اسلامی بھائیو قبل اس کے آخر کے اعلانات سنیں آئیے اپنا مدنی مقصد دہراتے ہیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے, مجھے اپنی, اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل اللہ ہمارا یہ سلسلہ روحانی علاج نشر مقرر کے طور پر بروز پیر دوپہر تین بجے مدنی چینل پر نشر ہوگا کول ریکارڈ کروانے کے لیے فون نمبر نوٹ کیجئے زیرو ٹو ون شرح رہنمائی ڈبل بارہ گھنٹے فون نمبر اس کا بھی نوٹ کر لیجئے اسکرین پر آپ اسے دیکھیں گے بھی انشاءاللہ 02134940443 02134940443 02134940443 0213 فیڈ بیک ایڈریس نوٹ کیجیے فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی ویب ایڈریس اسے بھی نوٹ فرمائیے -e ہمارا ڈبلو ڈبلو سلسلہ روحانی علاج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی مندی باب المدینہ کراچی پاکستان مدنی چینل دیکھتے رہیے اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے اللہ تبارک کا وطلا ہم سب کو دین اور دنیا کی برکتیں عطا فرمائے اور دونوں جہاں میں خوشحالیہ اور سکون ہم سب کا مقدر فرمائے امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مصائب میں